بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ صحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو سکن موجود تمام خوران گرامی اور میرا نسلم گرامی آپ سب کو سمجھتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں ہمارے سردار کتاب شک الراہمد بابت درد نمبر تیرہ اور پیج نمبر دو سو ساٹھ کا آخری پیراگراف چل رہا ہے اور اس میں شاہ جماعہ جو ہے ایک بحث سے میں خیار کے نام سے خیار کے کی مانے کیا ہے معاملہ کو کینسل کرنے کا اختیار ہے ہاں جی دو طرفے نے کوئی خرید و فروخت کر لیا اس میں کبھی ایک طرف کو اختیار ملتی ہے کبھی دونوں کو اختیار ملتی ہے جو معاملہ خرید و فروخت کیا ہے اس کو دوبارہ واپس کرنے کا جنس واپس کرنے کا پیسہ واپس کرنے کا ہاں جی یا اس کے بدل خرید لینے کا اس طرح کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں تو اس سے خیار بولتے ہیں معاملے کو ختم کرنے کے کی دوبارہ کینسل کرنے کی اختیار ماملے کے اختیار معاملے کا جو پہلے ہو گیا تھا تو عمل خیال و بہار جو ہیں طرفین کو جو اختیار حاصل متبعین طرفین خریدنے والا اور فروخت کرنے والا خرید و فروخت کرنے والے دونوں کے لیے جو اختیار ہے معاملے کو کینسل کرنے کا یہ فائیس بتو یہ اختیار ثابت ہوتے ہیں پھر مواضع کئی جگہوں پر ان میں سے ایک اختیار ایک اختیار کو خیال مجلس بولتے ہیں ہاں جی خیار مجلس یعنی آپ نے ایک دکان پہ جا کے ایک چیز خرید لیا ہاں جیوٹا خرید لیا کوئی سامان تو جب تک آپ اس دکان پہ کھڑا ہے اس دکاندار کے پاس اس کے ساتھ ہیں اس سے الگ نہیں اس وقت تک آپ کے لیے اس چیز کو واپس کرنے کا اختیار ہے اس دکاندار کو آپ سے چیز واپس لے کے پیسہ واپس کرنے کا اختیار ہے تو اس اختیار کو اخیار مجلس بولتے ہیں فرماتے ہیں مین انہیں اختیارات میں سے جو طرف ان کو حاصل ہے خرید و کرنے والوں کو غیر المجلس یار مجلس سے یار مجلس میرا کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے جو آپ نے کسی دکان پہ کھڑا ہو کے کوئی چیز خرید لیا دکاندار سے تو جب تک آپ دکاندار کے پاس ہیں یا دکاندار کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس معاملے کے بعد اور جدا نیو اور سواتہ ترفین کو معاملے کو واپس کرنے کا کینسل کرنے کا اختیار حاصل ہے کچھ اخیار مجلس بولتے ہیں تو شاذ فرماتے ہیں ان میں سے ایک اختیار جو ترقی غیر ملز تو یہ اخیار کل مین المتو یہ خیال دونوں طرف خرید خرید حرق کرنے والے دونوں کو دونوں جو ہیں کل خرید حورک کرنے والی دونوں حرکے ان دونوں دونوں کو جو ہے محیر دونوں کو اختیار ہے جب تک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے فی امزا الب جو خرید و فروخت کیا ہے جو چیز بیچا اس کو امزاح کرنے میں یعنی اس کو اوکے کرنے میں باہر رکھنے میں پھنس یا اس کو پھنسا کرنے میں دکاندار کو بھی خریدار کو بھی یہ اختیار ہے امزا کرنے پھنسا کرنے کا کب تک معلوم یا تفاع جب تک یہ دونوں جدا نہ ہو جائیں جب سے یہ معاملہ انجام دیں جب تک جدا نہ ہو جائیں تو اس وقت تک دونوں کو معاملہ کو کینسل کرنے کا کی اختیار حاصل ہے تو فائدات کام اس وجہ سے آگے دونوں کھڑے ہو جائیں من سے مجلس سے ہاں مجلس سے دونوں کھڑے ہو جائیں مستحب ایک ساتھ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو جب تک ساتھ چل رہا ہے اس وقت تک وہ خیال باقی رہے گا ہاں دونوں خلوں جی مجلس سے خرید فروخت کی مجلس سے محافل سے مستعبین دلک دونوں ساتھ ساتھ ہو تو باقی الخیار خیار, خیار معاملے کو کینسل کرنے کے اختیار باقی رہے گا بادرویتی فلمزاں بعد رویتی, بعد رویتی اس جنس کو دیکھنے کے بعد اس جنس کو دیکھنے کے بعد جو ہے ہاں جی دو جب تک دونوں ساتھ ساتھ ہیں اختیار رہے گا معاملے کو کینسل کرنے کے یا اوکے کرنے کا اختیار ہوگا پھر امزا و الفسقی امزاح کرنے میں اس کو معاملے کو باہر رہنے میں اوقے کرنے میں وفس یا کینسل کرنے میں اختیار ہوگا ما دامہ کا ڈال کے جب تک دونوں ساتھ ساتھ ہیں معاملے کو انجام دینے کے ساتھ جب تک ساتھ ساتھ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے اٹھا نہیں ہے یا ساتھ اٹھائے اور ساتھ جا رہے ہیں جب تک ساتھ علیحدہ نے وہ سواد تک معاملے کو اوقے کرنے یا پھنسا کرنے کا دونوں کو اختیار حاصل ہے اس اختیار کو حیار مجلس کہتے ہیں ہاں جی اور دوسرا حیار روعیت ہے دیکھنے کے معنی میں ایک چیز آپ نے دیکھے بغیر خریدا دیکھنے اس کی گفتگو پر اعتماد کر کے خرید لیا باتوں پہ بعد بات میں جب کوئی ایپ پایا گیا تو پھر طرف کو جو ہے اس کو کینسل کرنے کا حق ہاں پہنچتا ہے تو مینا انہیں معاملے کو کینسل کرنے کے اختیارات حاصل ہونے والی چیزوں میں سے مورج میں سے موقعوں میں سے خیار خیال و ہے یعنی ہاں جی خیار و رویت یعنی ایک چیز کو دیکھنے کے بعد اگر اس میں کوئی ایپ وغیرہ پایا گیا جیسے بتایا وہ نہیں پایا گیا تو معاملے کو کینسل کرنے کا اختیار حاصل ہوتی ہے تو ہم نے اشتارہ شین پر جو شخص کسی چیز کو خریدے غلام یاراؤٹ نے اس کو نہیں دیکھا تو فلاں شخص کے کہنے پر اس کے جو کچھ صفحت بہن کے سفر لے لیا تو فلاں تو اس جس نے دیکھے وغیرہ خریدا ہے اور ترقی بات پر اعتماد کرتے ہوئے تو اس کے لیے اختیار ہے فلوخ یا اس کے اختیار ہیں بعض رویتی دیکھنے کے بعد اس چیز کو دیکھنے کے بعد فل پھر امام علیہ کو باقی رہنے پہ اوکے کرنے پہ ولفظ کی یاد کینسل کرنے پہ اس کو اختیار حاصل ہے جب جیسے شرائط بیان کیا وہ اس میں جب نہ پائے تو وہ رویت باز علموی اگر آپ نے ایک چیز جو آپ نے خریدا ہے مبی خریدی ہوئی چیز بیچی ہوئی چیز اس کے بعض حصے کو بعض اجزاء کو دیکھنا تک بھی کافی ہے کہاں پر بھی متصابل اجزاء ان چیزوں میں جن کے اجزا برابر ہیں ہاں جی مثلا آپ نے ایک چیز جو ہے کپڑا ہے اسے ایک ہی قسم کا کپڑا ہے تو اس میں سے ایک تھان کو دیکھا تو کافی ہوگا یا ایک تھان کے کچھ حصے کو دیکھا تو کافی ہوگا مثلاً تو اس کے اعضا برابر ہے تو ان میں سے اس کے کچھ ایسے کو دینا کافی ہے لیکن وہ مختلف الاضاء اگر اس کے اعضاء الگ الگ ہے ہاں جی تو پھر جو ہے کپڑے ہیں مثلا ایک تھان کو نہیں دیکھا کپڑے تو بہت ہیں تھان کے کپڑوں کی بہت سی قسمیں ہیں چائے بہت ہیں چائے کی بہت قسمیں ہیں جانوروں کی بہت سی صورتیں ہیں قسمیں ہیں شکلیں ہیں ہاں جی اور حالتیں ہیں تو اگر مختلف ہونے کی اگر مختلف الحضا ہیں تو پھر لابم نوعیت جمی ہے پھر تو لازم ہے اس بیچی ہوئی چیز کو پورا پورا دیکھنا پورا پورا دیکھنا وہ اللہ بھی اگر اس نے یہ بار ختم ہو چیز جی ہے اور اگر نہیں مطلب اگر کسی شاعری کسی مبھی کو بیچی ہوئی چیز کو دیکھا وہ مذہب مدت اور ایک عرصہ گزر گیا دیکھ کے ابھی قابل تغیر ہے تو کچھ چیزیں قابل تغیر جیسا جانور ہیں موٹا ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو قابل تغیر چیزوں میں لا تکفی کافی نہیں تل کرو یا وہ پہل ایک دفعہ دیکھنا کچھ عرصہ پہل دینا کافی نہیں ہے لیکن وہ فیمہ لمیت اگر ان چیزوں میں جس میں تغیر نہیں ہو جیسے جیسے زمین ہے ہاں کوئی درخت وغیرہ ہیں جس میں تغیر نہیں ہوتی ہے تو تکفی جیسے دکان وغیرہ ہیں گھر ہیں ہاں جی تو اس میں جو ہے یہ دو تغیر نہیں ہوتی عام طور پر تخفی کافی ہے رویہ تو ہو اس کا پہلے دیکھنا خدم فروغ ہوا کر کچھ حادثہ پہلے دیکھنا کافی ہے المتقادم اللب معاملہ انجام دینے سے کچھ حادثات پہلے دیکھنا کافی ہے ابھی نایہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیزیں جن, جن میں جو قابل تعریر نہ ہو ہاں جی تخی رویت اس کا دیکھنا اللموی الب ہاں المتقادم الجنے سے کچھ دن پہلے بیا جام بیا چند دن پہلے دیکھا اس نے اوشرین یا چند مہینے پہلے دیکھا اوسری نے یا سال پہلے دیکھا کئی سال پہلے اور وہ چیز قابل تعیر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ پہلے دیکھنا کافی ہے دیکھنے سے پہلے لیکن اگر قابل تعیر چیز ہے تو پھر پہلے دیکھنا کافی نہیں ہے نایا دیکھنا ضروری ہے نایا دیکھ کر اس میں آگے دیکھے بغیر لے لیا نایا تازہ جو ہے پھر اس میں کچھ کمی بیشی نظر آیا تو خریدار کو اس میں جو ہے معاملے کو پھنسا کرنے کا حق مل جاتا ہے تیسری جو ہے خیار شرط ہے یعنی خیال شرط جو ہے طرف کی طرف سے دونوں کی طرف سے ممکن ہے رکھے یار طرف سے اس بولتے ہیں بھائی جو ہے تین دن تک جو ہے میں یہ چیز ہاں کہوں گے یا نہ کہوں گے بولے کوئی زمان قید کے ایک ہفتے میں میں نے اس کو رکھنا ہے یا واپس کرنا ہے آپ کو بتا دوں گا بولے تو وہ ماباً ہے اسی اسی دنوں میں اسی دت کے مدت کے مدت, مدت تک جو اس کو اختیار ہے مدت کے بعد اس کو ہاں یا نہ کہنا ضروری ہے تو انہی معاملے کو کینسل کرنے کے اختیار حاصل ہونے والے مواقع میں سے ایک خیال و شرط ہے من متوازین دونوں طرف سے ہاں جی یا دونوں طرف سے شرط رکھا میں اتنے عرصے تین دن تک آپ دونوں کو دونوں کو معاملہ کینسل کرنے کا یا اوکے کرنے کا حق ہے یا چار پانچ دن جو بھی مدت میئر کرتے ہیں دونوں طرف سے او اومن حاضم یا ایک طرف سے بھیجنے والے یا خریدار کی طرف سے غلام مدت ان ایک مہیا مدت تک معاملے کو, کو کرنے یا کینسل کرنے کا اختیار دے کے رکھیں تو بھلی کلو میں مظہر ایک کو الخیار و اختیار حاصل الا انقضاء حاضل مدت التی اس مدت کے ختم ہونے تک وہ نت جو معین کی گئی ہے تین دن ہفتہ جو بھی ان دن مہینہ معین کیا ہے اس مدت کے ختم ہونے تک اختیار حاصل ہے معاملے کو یا کریں یا کینسل کریں وہین المدت اگر معین مدت معین نہ کریں تو پھر جو ہے اخیار شرط تو رکھ دیا کچھ دنوں کا لین دن معین نہ کریں تو ان دونوں کو اختیار حاصل ہے سر صلاح یا من یامین تین دن تک تین دن کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کو ہو کے کہیں یا کینسل کریں وہی حاضر مدت اور یہ جو یار شرط کے جو مدت ہے تین دن تین دن کے اندر اوکے کرنا یا کینسل کرنا ہے یا زیادہ مدت یا کم مدت جو تو ہوا ہے اس مدت کے اندر جو انکان مبی اگر وہ بیچی ہوئی چیز فیا دل بیچنے والے دکاندار کے پاس ہے بیچنے والے کے پاس ہے بیچی ویچی وہ طلبا اور یہ چیز طلب ہو گیا ضائع ہو جائیں تو طلب میں مال بائے تو وہ چیز کو کے طلب ہو گیا خود بیچنے والے کے مال میں سے طلب ہو گیا ہے ہاں تو خود کا مال طلب ہو گیا ہے وہ خریدار کے اوپر کچھ نہیں ہوگا وہ انکان فیا دل مشتنی اور اگر یہ مال جو اس نے بیچا ہے اور خریدار نے ہاتھ میں لے لیا ہے قبضے میں لے لیا گھر لے کیا ہے کے آیا لیکن معاملے کو اکل کرنے اور کینسل کرنے کا اختیار جو ہے تین دن تک رکھا ہے تو وہ ان انکان فی دلمشتہ خریدار کے ہاتھ میں وہ جن سے جو بیچا ہے وہ طلبا اور یہ طلب ہو جائے اسی خیار, خیار کے دوران کینسل کرنے اکل کرنے کے دوران میں جو ہے مدعا ختم ہونے سے پہلے وہ چیز طلب ہو جائے ضائع ہو جائے تو طلب ہمیں مال المشتری تو پھر وہ چیز گویا کہ خریدار کے مال سے طلب ہو گیا ہاں اب ابایا کو کچھ نہیں خریدار کے مال سے طلب ہو گیا اور اس کو قیمت دینا پڑے گا دینے کا وعدہ ہے تو یا دیا ہے تو اس کی قیمت جو ہے ہاتھ سے چل گئی اور چوتھا جو ہے حیال ایپ حیال ایپ یہ ہوتی ہے بھئی دکاندار نے ایک چیز بیچ دیا خریدار نے خرید لیا ہاں پہلے یہی بولا تو میں کوئی ایپ نہیں ہے بعد میں جیسے کوئی ایپ نکل آیا ہاں کوئی ہے تو اس میں جو اس کو کینسل کرنے کا حق قیمت میں تو دکاندار کو کینسل کرنے کا حق ہے اور جس میں ایپ ہے تو خریدار کو کینسل کرنے کا حق ہے تو امین انہیں معاملے کو ختم کرنے کے جو اختیار کے میں سے ایک خیال ایپ ہے بیچی ہوئی چیز میں یا قیمت میں کوئی ایپ آیا جائے تو تو ترفین کو حق حاصل ہوتے معاملے کو کینسل کرنے کا تو اللہ باشین اگر کسی دکاندار کس چیز کو بیچا ہے فی ایبن تو اس میں کوئی ایب ظاہر ہو گیا خلیل المشتری تو خریدار کے لیے اختیار ہے اخیار و اختیار فیرت دی ہی اس جن کو واپس کر کے اپنا پورا پیسہ لینے کا بھی اختیار ہے اور یہ بھی اختیار ہے واقص عرشی اور تعاون لینے کا بھی اختیار ہے تون کے مطلب کیا ہے یہ چیز جو اس ابھی موجودہ ایپ کے بغیر یہ جنس ہوتا ہے یہ چیز ہوتا ہے اس کی کتنی قیمت ہے مثلاً سو روپئے تھا ابھی اس ایپ کے ساتھ یہ نوے روپے میں اسی روپے میں یہ ملے گا یا بیچا جائے گا تو اس میں یہ جو بیس روپے ہیں ہاں جی وہ کم کر کے دے گا یہ جو گندہ بیس روپئے اس کو واپس کرنا پڑے گا اس خریدار کو تو وہ اخذ آخذی اور اختیار ہے کرنے کا اور لے لینے کا افضل عرصی تاون لینے کا تو ملتے یعنی یہ قیمت دیکھیں گے بازار میں اس چیز کی قیمت ماں حاض اس ایپ کے ساتھ اس کی قیمت گے تو یقیناً کم ہوگا اور بدون حاضریف اس ایپ کے بغیر دیکھیں گے یقیناً قیمت تھوڑا زیادہ ہوگا بہت تفہو تو بین القیمتیں اس ایپ کے بغیر اس چیز کی قیمت اور ایپ کے ساتھ اس چیز کی قیمت میں جو فرق ہو گیا دس بیس روپئے سو, سو کا جتنے بھی فرق ہو گیا وہی جو ہے گانا ارش غیب وہی اس جس میں موجود ایپ کا جو ہے تعاون ہوگا ہاں جی تو وہ دکاندار کو جو ہے یہ خریدار جو ہے اگر بیس روپے میں فرق ہوگی تو وہ بیس روپے اگر دکاندار کو قیمت دیا ہے بیس روپے واپس دیں گے اگر نہیں دیا تو بیس روپے کم کر کے دیں گے اسی طرح سو پچاس جننے بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہ پیسہ کم کر کے دیں گے دکاندار کو کیونکہ اس جس میں ایپ پایا گیا تو یہ ہاں اس دکاندار کے لیے خریدار کے لیے اختیار ہے جنس کو ہی واپس کریں تو اپنا پورا قیمت لے لیں یا جو ہے کو واپس نہ کریں اس کی جو ہے موجودہ حالت جو معیوف ہے اور اس کے صحیح حالت میں جو فرق ہے قیمت میں اس تفاوت کو معلوم کر کے وہ اس دکاندار سے واپس لے لیں یا اس کو کم کر کے دے دیں تو یہ کل جو ہے معاملہ کینسل کرنے کے طرف ان کو جو حق حاصل ہوتی ہے اس کی چار قسمیں ہم نے پل لیے بقیہ انشاءاللہ شاء اللہ آگے بڑھیں گے